السلام علیکم میں ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے آپ کو کمپائلر کنسٹرکشن کے لیکچر نمبر سکسٹین میں خوش آمدید کہتا ہوں پچھلے لیکچر میں ہم نے ریکرسو ڈیسنٹ پارسنگ کے حوالے سے جو کوڈ ہم لکھ رہے تھے اس کو مکمل کیا اور وہ کوڈ ہم نے سی پلس پلس میں ڈیولپ کیا تھا جس میں ہم نے سی پلس پلس کی کلاسز بنائی اور پھر میں نے ان کے ایک دو میتھڈز خاص طور پہ وہ جو اس پرزینٹ میتھڈ تھا وہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا اور میں نے یہ بھی عرض کی تھی کہ چونکہ یہ گرامر رول جو ہیں ان کو ہم نے ان میتھڈز میں انکوڈ کیا ہے اور وہ کیسے کہ ہر نان ٹرمینل کے ہم کے لیے ہم نے ایک کلاس بنا لی اور پھر میں نے یہ عرض کیا کہ اگر آپ اس ماڈیول کو لے کے کسی کمپائلر کا حصہ بنائیں یا کسی کیلکولیٹر کا حصہ بنائیں ایز لانگ ایز آپ کی انپٹ جو ہے وہ اس گرامر کو سیٹسفائی کرے گی تو یہ چھوٹی سی سیٹ آف روٹینس یا یہ چھوٹے سی سیٹ آف کلاسز جو ہیں وہ ایکسپریشن جتنا بڑا مرضی ہو اس کو وہ پارس کر لے گی اور یہ بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ کس طرح ہم اس ان سیٹ آف روٹینس میں اے ایس ٹی بناتے ہیں وہ ایکچوئل کوڈ آپ کے سامنے تھا البتہ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اگر آپ ان روٹینز کو لے کے ان کے انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس پہ سٹیٹمنٹس ڈال دیں جو کہ میسج پرنٹ کرے کہ میں اب ایک روٹین میں آ گیا ہوں اور یہاں اس روٹین سے جاتے ہوئے وہ میسج پرنٹ ہو کہ میں اب روٹین سے باہر جا رہا ہوں تو ان چھوٹی سی ماڈیفکیشن کی بنا پہ آپ کو ایکچولی وہ جو پارسنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ کال ٹری یا ایک لحاظ سے دیکھا جائے پارس ٹری کے فارم میں نظر آنی شروع ہو جاتی ہے اور یہ چیز میں نے آپ کے سامنے پچھلے لیکچر کے آخر میں پیش کی تھی کہ اگر میں یہ ماڈیفکیشن اس کوڈ میں کروں اور جس کے بارے میں میں نے ارض کیا تھا کہ آپ کو خود بھی یہ موقع ملے گا تو اس سے کافی انسٹرکٹیو آؤٹ پٹ پروڈیوس ہوتی ہے جس سے آپ کو صحیح پتہ چلے گا کہ یہ جو پارسنگ ہو رہی ہے اس مختلف سٹیجز کہہ لیں یہ جو کالنگ ہو رہی ہے آبجیکٹس ایک دوسرے کے اس پریزنٹ میتھڈ کو کال کر رہے ہیں وہ کیسے ہوں گے تو آئیے اب وہ کاروائی جو ہم نے پچھلی دفعہ یہ جو آؤٹ پٹ اور ایگزٹ والی تھی شروع کی تھی اس کو ہم مکمل کر لیں میں نے ایکسپریشن جو لیا تھا آپ کو یاد ہوگا یہ 2 پلس 6 ٹائمس سکس تھا یہ سمپل سا ارتھمیٹک ایکسپریشن ہے اور جیسے کہ میں نے ارض کیا تھا کہ ہم گول سمبل سے شروع ہوں گے اور سب سے پہلے جو رول ہم اپلائی کریں گے وہ گول کین بی ری ریٹن ایز ایکسپریشن تو اگر آپ یہ سوچیں کہ میں نے اب ایکسپریشن آبجیکٹ بنا لیا اور اس کے اس کیا تو اس کا وہ جو اینٹری میسج جس کا میں نے ارض کیا تھا میں نے ڈالے ہوئے ہیں سب سے پہلے یہ پرنٹ ہوگا جیسے کہ میں نے یہاں پہ آپ کو دکھایا ہے کہ ایکسپریشن کولن کولن از پرزینٹ یہ ایکچولی اس سی آؤٹ اسٹیٹمنٹ سے جنریٹ ہوا ہے اور اس کے شروع میں میں نے یہ دو ایروز رائٹ پوائنٹنگ لگا دیے ہیں تاکہ انڈیکیشن رہے کہ یہ اینٹری میسج ہے کہ میں اب اس روٹین میں آ گیا ہوں اور ایونچلی اگر سب کچھ ٹھیک ہوا تو میں اس روٹین سے باہر نکلوں گا تو میں کرتا یہ ہوں کہ اس لارجسٹ اوپن پرنتس کو میں جو میں نے لیفٹ سائڈ پہ دکھائی ہے یہاں پہ لگاؤں گا مطلب یہ ہوگا کہ یہ میچ کرے گی اس ایکسپریشن انٹری سٹیٹمنٹ اور ایکسپریشن ایگزٹ سٹیٹمنٹ کو اور اس سے ان اے وے آپ کو وہ سٹرکچر نظر آئے گا تو یہ بھی آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھتے رہیے گا کہ کس طرح یہ پرنتھس اسٹرکچر جو ہے یہ کالس جو ہوگی ان کو کیپچر کرے گا اچھا اب اگر آپ کو گرامر رولس یاد ہوں یا وہ جو میتھڈ اس پرزینٹ ہم نے کور کیے تھے تو ایکسپریشن سب سے پہلے کام یہ کرتا ہے کہ وہ ٹرم آبجیکٹ بناتا ہے اور ٹرم آبجیکٹ کے اس پرزینٹ میتھڈ کو کال کیا تو میں اب اس کو جیسے کہ ہائی لائٹ کر کے دکھا رہا ہوں کہ جب ٹرم کے اس پرزینٹ میتھڈ میں آئیں گے تو اس کا یہ جو انٹری میسج ہے پرنٹ ہوگا اور اس کو میں نے سی آؤٹ کے ذریعے ذرا سا انڈینٹ کیا تاکہ یہ جو سب اسٹرکچر ہے کہ بھائی ایکسپریشن کی کال ابھی آؤٹ ہے اور میں اب ٹرمپ میں چلا گیا ہوں وہاں پہ گیا تو اب آپ گرامر رول اگر دوبارہ یاد کریں تو ٹرم جو ہے وہ فیکٹر کو کال کرتا ہے جب ہم فیکٹری پہ پہنچے لیکن اس سے پہلے میں یہ پرنس اسٹرکچر بھی یہاں پہ لگاتا چلوں میں نے ایکچولی اس کی بیلنسنگ جو کلوزنگ اسٹیٹمنٹ ہے وہاں تک اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے ابھی ہم وہاں پہ پہنچیں گے تو فی الحال یہ دیکھیے کہ کس طرح ایک نیسٹڈ پرنٹسیز جو ہیں وہ اب یہاں پہ آگے ہیں جو کہ ایکسپریشن کی پرنتھسیز کے اندر ہیں فیکٹر میں پہنچے اس کے اس پر جب ہم نے کال کیا تو اگر آپ اب یہ اسٹیٹمنٹ دیکھیں جو ہماری ان پٹ ہے اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ آئیڈینٹیفائر ہے اس آئیڈینٹیفائر کو فیکٹر جو ہے وہ نیکسٹ ٹوکن کال سے لے گا اور وہ چیز میں نے یہاں پہ اب ایک تو پرس دکھا دی کہ یہ فیکٹر کی کال کی انٹری سٹیٹمنٹ یا انٹری میسج جو ہے وہ یہ ہے اور ایکچولی اس کا کلوزنگ جو معاملہ ہوگا وہ ابھی آ رہا ہے لیکن اس سے پہلے دیکھیے کہ کس طرح میں, میں آ کے اس پریزنٹ میں آکے کے جو کرنٹ ٹوکن ہے اس کو میں سکینر سے لیتا ہوں یہاں پہ اب میں نے وہ سی آؤٹ سے وہ ٹوکن ات سیلف جی ایکچول جو ٹوکن ہے جو نمبر ٹو ہے وہ پرنٹ کیا ہے اور پرنتسیز میں اس کی ٹوکن class جو ہے یعنی کہ 257 جو کہ اصل میں ایک نمبر ہے لیکن یاد ہے وہ میں نے ڈیفائنز استعمال کیے تھے وہ .h فائل میں ڈالے تھے تو 257 میں نے اسائن کیا ہے نم کو یا نمبر کو یہ نمبر کلاس جو ہے ٹوکنز کی اس کی خاطر تو یہاں پہ میں نے ایکچول ٹوکن پرنٹ کیا اور یہ دیکھیے کہ میں فیکٹر کے از پریزنٹ میتھڈ کے اندر موجود ہوں اور اب اگر آپ کو یاد ہو اس پرزینٹ میتھڈ جو فیکچر کا تھا اگر اس کو آئیڈینٹیفائر یا نمبر ملتا ہے تو وہ اس کو اسکینر سے لے کے اس کو اسکینر کو کہتا ہے کہ ایڈوانس کر دو اپنا ان پٹ پوائنٹ اور اس کے بعد یاد ہے وہاں پہ ریٹرن تھرو تھی جس کی بنا پہ اب یہ میسج جو ہے وہ پرنٹ ہوگا تو اب دیکھیے یہاں پہ میں نے جو کاروائی کی کہ سی آؤٹ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ ریٹرن تھرو پرنٹ کر رہا ہے یعنی کہ میں یہاں سے اب واپس جا رہا ہوں بلکہ یہ جو left پہ میں نے دو ایروز لگائے ہیں یہ اب left pointing ہے تو یہاں سے اب آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ جو factor call تھی is present کی وہ اب complete ہو گئی اور اس بنا پہ یہ جو parentheses ہیں left side پہ یہ بھی اب closed ہے لیکن ابھی وہ term جو ہے اس کی call outstanding ہے اور term جو ہے وہ رول کے مطابق factor اور پھر t prime کو call کرتا ہے یا t prime کا object بناتا ہے جس کی بنا پہ اب دیکھئے ٹی پرائم آبجیکٹ کی جو اس پرزینٹ میتھڈ کی کال ہے اس کی جو انٹری سی آؤٹ اسٹیٹمنٹ ہے اس نے جو یہ پرنٹ کیا وہ ہائی لائٹ کر کے دکھا رہا ہوں اور یہاں پہ اس کا بھی پرنسر دیکھ لیجیے کہ ٹی پرائم بھی ایونچلی ایکزٹ کرے گی اور ٹی پرائم کا جو مقصد تھا وہ تھا کہ اس نے پلس جو ہے اس کو کور کرنا ہے اور اس نے اس کو کور کیا لیکن ایکچولی یہاں پہ وہ ٹی پرائم والا رول جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوگا وہ اصل میں اب چونکہ یہاں پہ وہ پریسیڈنس والا معاملہ آ رہا ہے تو یہ فور ٹائم سکس جو ہے یہ پہلے پارس ہوگا یا ٹری کے حساب سے اس کا چونکہ پریسیڈنس ہے وہ چونکہ پہلے پکڑنی ہے تو یہ پلس جو ہے ایک لحاظ سے آؤٹ ہوگا تو ٹرم پرائم جو ہے وہ ریٹرن فالس کر رہی ہے کہ پلس جو ہے وہ ٹھیک ہے میں نے دیکھ تو لیا ہے لیکن میں فور کو نہیں لے سکتا کیونکہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ فور جو ہے وہ ایسوسیٹ ہوگا ملٹیپیکیشن کے ساتھ یعنی کہ فور ٹائم سکس جو ہیں وہ پکڑے جائیں گے with another ندر رول اور پھر یہ پلس جو ہے یہ یاد ہے ہم نے وہ جو پرچ میں ڈالی تھی اس کی بنا پہ گرامر میں پلس بعد میں لاگو ہوگا اور یہاں پہ اب جو ٹرم ہے فائنلی اس کی کاروائی مکمل ہوگی اور اس کی اب وہ دیکھیے ٹرم جو ہے وہ اس کی کلوزنگ پر سامنے آگئی یہ جو نیسٹڈ سٹرکچر ہے یہ ان کالز کی بنا پہ ہو رہا ہے یعنی کہ میں نے جو اس میں سی آؤٹ انٹری پہ اور سی آؤٹ ڈالی ہوئی ہیں ایگزٹ پہ وہ یہ بن رہا ہے اور میں نے تھوڑی سی ٹرکری یہ بھی کی ہے ذرا دکھانے کے لیے کہ جب بھی میں یہ نیسٹڈ کالز میں جاتا ہوں تو میں ان سی آؤٹس جو پرنٹ کر رہی ہیں انٹری اور ایگزٹ ان کو ذرا سا انڈینٹ کر دیتا ہوں لیکن یہ انڈینٹیشن کو جب میں یہ پرنتس میں کیپچر کر رہا ہوں تو اصل میں آپ نوٹ کریں کہ میں پارس ٹری کو ہی کیپچر ایکچولی کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو کال ٹری ہے جو میرا بن رہا ہے ایک لحاظ سے پارس ٹری ہی ہے کیونکہ پارس ٹری میں کیا ہوتا ہے کہ آپ انٹرنل نوٹ جو ہیں ان میں ان نان ٹرمینلز کو کیپچر کرتے ہیں جو کہ ایکسپینڈ ہو رہے ہیں اور یہ ایکسپینشن جو ہے یہی تو ہے جو مجھے یہ ان آؤٹ جو ہے وہ یہ جو آؤٹ پٹس آ رہی ہیں یہ پروڈیوس کر رہی ہے ایز اے میرا یہ ایک بڑی اچھی میتھڈالوجی ہے کہ اگر آپ کی اس طرح میوچل کالنگ ہو رہی ہوں ایک فنکشن دوسری کو کال کر رہی ہے تو اگر آپ فنکشنز میں ان اور آؤٹ ڈال دیں تو اس سے آپ کو بڑا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کالنگ اسٹرکچر جو ہے وہ کیا ہے اور اس کیس میں نہ صرف ہمیں کالنگ اسٹرکچر پر پتا چل رہا ہے کہ کس طرح ہماری پارٹسنگ ہو رہی ہے بلکہ اصل میں یہاں پہ وہ پارٹس ٹری بھی بن رہا ہے آپ اگر ان پر جو انڈ پوائنٹس ہیں ان کو سمجھیں کہ وہ چلڈرنس کو پوائنٹ کر رہے ہیں تو ایکچولی یہ جائے پارٹس آپ کاغذ پہ لے کے پینسل سے اگر یہ بنائے تو ایکچولی آپ کو کاغذ پہ پارٹس ہی نظر آئے گا اول دو اس کی جو آرٹیشن ہے وہ ذرا سی مختلف ہے یعنی کہ وہ لیفٹ سے رائٹ پہ جا رہا ہے وہ ٹاپ ڈاؤن نہیں ہے کیونکہ آؤٹ پٹ جو ہے ہم اس طرح پروڈیوس تو یہ کاروائی ہے یہ صرف السٹریشن کے لیے بلکہ ایکچولی اس سے کافی آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس پارسر کی کاروائی کیسے ہو رہی ہے اور وہ ریکرشن بھی پھر نظر آ جاتی ہے خیر آئیے اب یہ جو سارا سلسلہ ہے اس کو ہم مکمل کرتے ہیں اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو گرامر رولس ہیں اس کی بنا پر یہ کال ٹری جو ہے یہ بڑھے گا لیکن ایونچلی کیونکہ ایکسپریشن آپ نے شروع میں دیکھا بالکل ٹھیک ہے اس میں کوئی سنٹیکس ایرر نہیں ہے تو یہ مکمل طور پہ پارس ہو جائے گا اب یہاں پہ میں وہ ہائی لائٹ اس طرح تو نہیں کرا لیکن یہ کہ چر وہی موجود ہے اب میں واپس وہ جو ایکسپریشن والا ہے وہاں پہ, پہ پہنچ گیا ہوں اور وہاں پہ میں نے ای e پرائم کو دیکھنا ہے ای e پرائم جو ہے وہ دوبارہ اس پلس کو پکڑتا ہے کیونکہ میں نے چونکہ پلس ان پٹ میں دیکھا تھا لیکن میں آگے ایڈوانس میں نے نہیں کیا تھا کیونکہ یاد ہے میں نے ٹی پرائم سے فالس ریٹرن کیا تھا تو ان جو ہے میری ابھی ادھر ہی موجود ہے اب میں دوبارہ ٹرم میں جاتا ہوں ٹرم کے میں, میں جاتا ہوں. اور فیکٹر جو ہے ایونچلی یہ جو ٹوکن فور ہے اس کو پک کرتا ہے اور یہ دیکھیے چونکہ اس نے ریٹرن ٹرو کیا تو اب جو ان پٹ ہے وہ واقعی آگے موو کرے گا اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جو پلس آؤٹسٹینڈنگ کیو ہے کیوں نہیں ہم نے جب پلس ملا تھا ہم نے اسی وقت آگے کیوں نہیں موو کیا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب تک یہ 4 ٹائم 6 نہیں ہینڈل ہو جاتا ہم یہ پلس کو ابھی ڈیلے کریں گے یہ تو اب ہماری گرامر میں وہ رول جو ہیں وہ اب انکارپوریٹ ہو چکے ہیں جو ہے اس نے 4 کو پک کیا یعنی کہ ایز اے نمبر اس نے ریٹرن شروع کیا جس کے بنا پہ یہ ٹی پرائم دوبارہ کال ہوگا ٹی پرائم جو ہے اس جب وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ اس وقت current ٹوکن جو ہے وہ یہ ملٹیفکیشن ہے ملٹیفکیشن سے آگے چلے تو فیکٹر میں آئے فیکٹر جو ہے اب وہ سکس کو پک کر لے گا اور یہاں پہ دیکھیے میں نے اس کو پرنٹ کر دیا کہ بھئی ٹوکن یہ جو ہے اور چونکہ اب ریٹرن ٹرو ہے اس کا مطلب ہے کہ ان پٹ پوائنٹر جو ہے وہ آگے موو کر جائے گا اس سے اور ایکچولی آپ دیکھیں کہ اس ایکسپریشن کا اب اینڈ ہو چکا ہے ایک اینڈ مارکر لے لیں یا اینڈ آف فائل کہہ لیں جیسے بھی ہے کہ جو ایکسپریشن ہے وہ اب مکمل ہے تو اب آپ سمجھ کے ہوں گے کہ اب بکیا کاروائی جو ہے وہ فردر کالنگ تو نہیں ہوگی بلکہ یہ جو آؤٹسٹینڈنگ کالس ہیں اگر آپ یہ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو اس وقت چار سے کاؤنٹ کریں کہ کتنی آؤٹسٹینڈنگ کالس ہیں ایک شروع والی ایکسپریشن کی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے جو کہ یہ لیفٹ موسٹ لائن ہے اس کے بعد یہ دیکھیں ای پرائم کی کال آؤٹ اسٹینڈنگ ہے اس کے بعد ٹرم کی کال آؤٹ اسٹینڈنگ ہے اور ٹی پرائم کی کال جو ہے یہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا ہوگا کہ کی یہ کال جو ہیں ریورس آرڈر میں کمپلیٹ ہوں گی اور ان کے وہ جو سی آؤٹ ایگزٹ پوائنٹس پہ یا ریٹرن پوائنٹس پہ ان سے اب آؤٹ پٹ آئے گی اور وہ میں نے اب آپ کے سامنے اس طرح پیش کی ہے کہ ٹی پرائم جو ہے یہ فائنلی چونکہ اس کو ٹوکن زیرو ملا جو کہ میں نے یہاں پہ دکھایا یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے end یا end کہہ لیں یا یعنی کہ یہ وہ اینڈ مارکر ہے جو کہ اب انڈیکیٹ اسکینر کر رہا ہے کہ آگے کوئی ان پٹ نہیں تو اس کی بنا پہ دیکھیے ٹی پرائم نے فالس ریٹرن کیا اور اب ذرا نوٹ کیجئے کہ ایک ٹی پرائم اور یہ دوسری ٹی پرائم یہ اب وہ ریکرسو کال تھی کہ ایک ریکرشن جو ہے وہ ختم ہوئی اس نے ریٹرن فالس کیا کیونکہ ٹوکن جو ہے وہ تو انڈ اف فائل ہے لیکن دوسرا جو ہے اس نے ٹھیک ہے ریٹرن ٹرو کر دیا کیونکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہے اس نے یہ فیکٹر 6 وغیرہ پک کر کے کہا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہے اس بنا پہ اب جو ہے وہاں پہ پہنچے اس نے بھی کہا کہ بھئی سب کچھ ٹھیک ہے فور ٹائم سکس میں نے لے لیا اب چونکہ وہ ای پرائم کال گرامر میں ہے وہ یہاں پہ کال کی لیکن چونکہ دیکھیے انپٹ ہمیں اب بالکل زیرو ملی یعنی کہ اینڈو فائیو تو ای پرائم جو ہے وہ بھی ریٹرن فالس کرے گی کہ بھئی یہاں پہ انپوٹ جو ہے وہ نہیں ہے جس سے میں فردر پارسنگ کر سکوں تو اب یہ دیکھیے ای پرائم ریکرجن جو ہے فائنلی ادھر واپس آئی ایک اور ای پرائم جو آؤٹسٹینڈنگ تھی اور فائنلی یہ دیکھیے جو میرا شروع کا ایکسپریشن جو آؤٹسٹینڈنگ تھا وہ اب یہاں پہ کلوز ہو گیا ہے اب آپ یہ سوچئے کہ اگر میں آپ کو یہ ایکسپریشن ذرا سا کمپلیکیٹڈ دے دیتا جس میں زیادہ ملٹیپلیکیشن ڈیویژ اور ایون پرنتسیز ہوتی ہیں ذرا پرنتسیز کا سوچئے کہ اگر میں یہاں پہ 2 پلس پرنتسیز فور پلس سکس مائنس ٹو ملٹی پلائی بائی یا اس طرح کا کے لمبا چوڑا ایکسپریشن بناتا کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے پروسیجرز میں کوئی ایسی دقت الب نہیں کہ وہ اتنے کمپلیکس ایکسپریشن کو پارس کر لے یہ جو ریکرشن ہے یہ بڑے اطمینان سے آرام سے کمپلیکس سے کمپلیکس ایکسپریشن جو ہے اس کو وہ پک کر لے گا اور میری یہ تجویز کیا بلکہ یہ آپ کی ایسی اسائنمنٹ ہوگی کہ آپ یہی جو سیٹ اپ ہے اس کو چلائیں اور پھر اس کو ایکسپیریمنٹ کریں زیادہ کمپلیکس آپریشن پہ یا ایکسپریشنس پہ اچھا دوسری بات یہ تھی کہ ہم نے اپنے پروسیجرز میں اے ایس ٹی بنانے کا بھی معاملہ ایک رکھا تھا کہ جیسے جیسے ہم اس ایکسپریشن کو پارس کرتے ہیں وہ پارس ٹری تو بنتا ہے لیکن اس بنا پہ ہم ایک اےس ٹی ایبسٹریکٹ سنٹیکس ٹری بھی بناتے ہیں جس میں جو ایکچوئل آپریٹر اور آپرینڈ ہیں ان کو ہم صرف رکھتے ہیں ان سے وہ جو بائنری یا سنگل نوٹس بنتے ہیں وہ کاروائی ہم کر رہے ہیں ہم پورا پارس ٹری ریکارڈ نہیں کرے لیکن یہ جو کالنگ پرنتسیز ہیں یہ پرنتسی اسٹرکچر ہے اس سے میرے خیال میں اب آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ جو پار ٹری ہے اس کی ساخت کیا ہے کیونکہ وہ rules جو apply ہوتے انہی کو ہی تو ان کر رہا ہے تو وہ اب آپ کے سامنے آ گیا اور اگر آپ چاہتے تو ایکچولی انہی روٹینز میں ہم پارٹسری بھی مکمل بنا سکتے تھے لیکن ہم نے نہیں بنایا جو چیز ہم نے بنائی وہ تھی اے ٹی تو آئیے اب اس سے جو اے ٹی بنتا ہے میں نے یہ کیا کہ اس اے ٹری کو بھی میں نے پرنٹ کروایا ہے اور وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو ایک نظر اس کو بھی دیکھ لیجئے یہ وہ مکمل پارٹس اے ایس ٹی ہے جو کہ ایکچوئل جو میں نے بنایا تھا ان روٹینس نے اسی سے ہی یہ پرنٹ ہوا ہے اور اس کی پرنٹنگ اصل میں میں نے یہ پرنتھس سٹرکچر سے جو آپ کو دکھائی ہے کہ اوپن پرنتھس ٹو پلس اوپن پرنتھس 4 ٹائم 6 میں نے اب ڈیلیبریٹلی یہ پرنتھس ڈالی ہے تاکہ وہ جو ایویلویشن آڈر ہے وہ بھی صاف ظاہر ہو جائے اور آپ سمجھ کے ہوں گے کہ یہ جو ٹری رائٹ سائڈ پہ اس کی جو میں نے شیپ بنائی ہے وہ ایسی کیوں ہے کیونکہ جو ملٹیپیکیشن ہے اس کی پرسینس ہے اب یہ دیکھیے یہ ہے tree. اس کے اندر آپ, کو صرف آپ کے اور آپریٹر نظر آ رہے ہیں اور وہ ایویلویشن آرڈر نظر آ رہا ہے اور آپ سمجھ کے ہوں گے کہ اگر میں اس ٹری کو ایویلویٹ کروں تو مجھے یہ 2 پلس فور ٹائم سکس کی جو ایکچوئل ویلو ہے وہ پتہ چل جائے گی اب اگر آپ چاہیں تو ان روٹینز سے لے کے آپ ایک سمپل کیلکولیٹر بھی بنا سکتے ہیں اچھا یہاں پہ ذرا یاد کیجئے کہ جب ہم نے شروع میں ڈیٹا اسٹرکچر میں انفکس پوسٹ فکس والی ساری کاروائی کی تھی اور پھر بعد میں ہم نے بائنری ٹریز کے حوالے سے ایکسپریشن ٹریز بھی کیے تھے وہ ایکسپریشن ٹریز بنانے کا جو اس وقت طریقہ تھا وہ مختلف تھا کہ کس طرح ہم نے پوسٹ فکس ایکسپریشن بنایا تھا فکس کو لے کے اور اس سے پھر ہم نے اسٹیک کو استعمال کر کے ہم نے وہ ایکسپریشن ٹری بنایا تھا لیکن اب اب آپ سمجھ کے ہوں گے کہ ایکچولی یہ جو پارسنگ والا معاملہ ہے یہ لگتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے اس میں بھی اصل میں اسٹیک موجود ہے وہ یہ کال اسٹیک ہے تو یہ ٹری جو ہے ہم سٹیک کے ذریعے ہی بنا رہے ہیں اور کالنگ جو سارا معاملہ ہو رہا ہے وہ سٹیک کے ذریعے ہی ہو رہا ہے یہ ہے ریکرسیو ڈسینٹ پارسنگ یہ ایک ٹیکنیک ہے اور بڑی پاپولر ٹیکنیک ہے ایسا نہ آپ کہ یہ ٹیکنیک ہم نے صرف اگزامپل کے طور پہ کی ہے کہ اگر آپ پارسل لکھنا چاہیں تو یہ ایک طریقہ ہے لیکن یہ شاید پرفرڈ طریقہ نہیں ہے بلکہ یہ ایسا بھی ہے کہ اگر آپ کی گرامر بڑی سمپل سی ہے خاص طور پہ جس طرح یہ ایکسپریشن گرامر ہے اس کے اندر کوئی خاص رولز نہیں ہیں ٹھیک ہے ہم نے اس کو اس میں لیفٹ ریکرجن رموو کی تھی پھر بھی اتنی بڑی گرامر نہیں ہوئی تھی تو اگر آپ کے پاس چھوٹی سی گرامر ہے تو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ بیٹھ کے آٹومیٹڈ ٹولز استعمال کریں یا کوئی سفسٹیکٹ ٹول استعمال کریں آپ بڑے آرام سے یہ ریکرسو ڈسینٹ استعمال کر سکتے ہیں اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کوڈنگ کے حوالے سے بھی اس میں کچھ زیادہ کوڈنگ نہیں ہے سمپل بھی ہے اور کوڈنگ بھی بہت تھوڑی ہے ہم پارسنگ ٹیکنیکس کی بات کر رہے ہیں یہ ہمارا جنرل ٹاپک ہے ریکرسو ڈسینٹ سمپل ہے اس کو آپ بڑی آسانی سے گرامرز پہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن ابھی کچھ اور ٹیکنیکس بھی ہیں جو کہ کمپائلر ٹیکنالوجی کے حوالے سے یا پارسنگ ان جنرل کے حوالے سے مفید بھی ہیں اور استعمال بھی ہوتی ہیں ہم نے ریکرسو پارسنگ اصل میں پارسنگ کے حوالے سے کی تھی جس میں ہم نے یاد ہے وہ ایل ایل پراپرٹی کی بات کی تھی کہ گرامرز میں اگر یہ ایل ایل پراپرٹی ہو جس میں وہ فرسٹ اور فالو والا معاملہ سارا آ گیا تھا وہاں پہ ہم نے فی الحال فرسٹ اور فالو کی بات تو فردر نہیں کی تھی ہم نے ایک لحاظ سے یہ ایک اور ٹیکنیک پروڈکٹ پارسنگ کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کور کی یعنی کہ ریکرسو ڈسینٹ البتہ ایسا ضرور ہے کہ فرض کریں آپ چاہتے ہیں کہ میرا پارسر جو ہے وہ یہ ریکرسو ڈسینٹ نہ ہو اس میں ریکرجن ہی نہ ہو کیونکہ پارسنگ جو ہے وہ بھی ایک قسم کا اٹومیٹون ہے یہ آپ دیکھ چکے ہیں اور اٹومٹون کے حوالے سے آپ یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ اگر آپ اٹامٹون بنا لیں تو اس کو آپ ٹیبل میں انکوڈ کر سکتے ہیں تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم جو پارسر بنائیں ایل ایل پارسر وہ نان ریکرسیو ہو ایسا ہے ہم ایکچولی نان ریکرسیو پارسل بنا سکتے ہیں پروڈکٹو پارسنگ کے حوالے سے ایل ایل ون گرامر جو ہیں وہ اس کی ڈیفینیشن ہم دیکھ چکے ہیں اور اس میں کیا تھا کہ لیفٹ ٹو رائٹ اسکین آف ان پٹ تھا اور لیفٹ موسٹ ڈیرویشن تھی تو آئیے اب ہم گفتگو شروع کرتے ہیں یہ ایل ایل یا پروڈکٹنگ پارسنگ کے حوالے سے جس کی بنا پہ ہم نان ریکرسو بلکہ آپ دیکھیں گے کہ ٹیبل ڈریون پارس بنا سکتے ہیں اور ٹیبل ڈریون کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ بہت تیز ہوتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی کالنگ اسٹیک نہیں کوئی ایسی بات نہیں وہ تو سمپل لک اپ والی بات ہے arrays اور ٹیبل data structures جو ہیں وہ کیوں استعمال کیے جاتے ہیں ایون ہیش ہے ہم نے hash بھی کیے تھے؟ آخر یہ یا arrays بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے ایک میجر مقصد جو ہے یا ایک میجر افیشنسی کنسیڈریشن وہ یہ ہے کہ لک اپ جو ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے ارے میں اگر آپ کو انڈیکس دے دوں تو وہ تو ایک سنگل کال جو ہے وہ آپ کو وہاں پہ لے جائے گی ٹیبل میں کیا ہے کہ مجھے اگر رو اور کالم بتا دو میں فورن اس سیل میں جا سکتا ہوں ٹیبل ڈریون پارسل جو ہیں وہ ایکچولی زیادہ پریفرڈ ہیں اور خاص طور پہ جو آٹومیٹڈ ٹولز ہیں جب وہ پارسل بناتے ہیں وہ جنرلی اس کو ٹیبل کی فارم میں انکوڈ کرتے ہیں وہ ریکرجن میں نہیں کیونکہ دیکھیے ریکرجن میں تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ آپ اینڈ لیس ریکرجن میں اگر پھنس گئے تو ایک تو ریکرجن نہیں ختم ہو رہی اور دوسرا بائی دا وے وہ کال اسٹیک بھی ہے وہ کال اسٹیک جو ہے وہ کہاں سے میموری لے رہا ہے وہ اسٹیک میمری تو یہ بھی ہوگا کہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ ساری میمری کنزیوم کر جائے گا تو ٹھیک ہے ٹیکنیک آسان ہے لیکن جو پارسرز ہیں وہ ٹپکلی ٹیبل ڈریون ہوتے ہیں اور خاص طور پہ وہ پارسرز جو کہ آٹومیٹک ٹولس جو ہیں وہ جنریٹ کرتے ہیں جو کہ ہمارا کیس ہے کہ ہم بھی یہ ٹیکنیک استعمال کریں گے کہ اپنی گرامرس کو لے کے ان سے آٹومیٹڈ ٹولس کے ذریعے پارسرز بنوائیں گے بالکل ویسے ہی جیسے کہ ہم نے آٹومیٹڈ ٹول سے اپنا اسکینر بنوایا تھا تو آئیے اب ہم کاروائی شروع کرتے ہیں یہ نان ریکرسو پروڈکٹ پارسنگ جو ہم uh, کر رہے ہیں اور اس کی بنا پہ ٹیبل ڈرسر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تمہید میں ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جو نان ریکرسو ہوگا اس میں یہ نہیں ہے کہ آل آف اے سڈن چیزیں جو ریکرجن میں ہو رہی تھی وہ غائب ہو جائیں گی ریکرجن میں لیکن یہاں پہ ہم اسٹرکچر وہی رکھیں گے جو کاروائی ہے جو واردات کرنے کا طریقہ وہی ہوگا جو کہ ہم نے دیکھا البتہ یہ کہ وہاں پہ جو ہے وہ اب ہمارے اسٹرکچر میں ہماری ماڈیو جو ہے کمپائلر ماڈیول میں آ جائے گا یا پارسنگ ماڈیو میں اور ٹائٹل میں यहां پہ انڈیکیٹ کی ہے یہ اصل میں ان ٹیبل ڈریون پارسل کی کیٹگری میں آ جائے گا اور یہ ہمارے کیس میں دا نانس ون پارسلشن بائی table یعنی کہ یہ جو گرامر میں ساری کاروائی ہو رہی ہے کہ کون سا رول ہم نے استعمال کرنا ہے وہ ہم ایک ٹیبل میں انکوڈ کریں گے اب یہ ٹیبل کیا ہے یہ ایکسپلسٹ کیا ہے میرے خیال میں اس سلسلے میں مثال بھی اور جو بکیا کاروائی وہ ذرا آپ دیکھ لیجئے تو آہستہ آہستہ یہ جو پکچر ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گی لیکن جو محرک ہے اس ساری گفتگو کا وہ یہ کہ ہم نے جو پارسر بنانا ہے وہ نان ریکرسیو ہوگا وہ ریکرسیو نہیں ہوگا اور اس بنا پہ ہمیں چند چیزیں کرنی پڑیں گی جس میں دو باتیں آپ سامنے آ گئیں کہ ایک ہمیں ایکسپلیسٹ سٹیک رکھنا پڑے گا اور ایک پارسنگ ٹیبل بنانا پڑے گا اچھا جہاں تک اس ٹیبل کا تعلق ہے اس کا اسٹرکچر کیا ہوگا ٹیبل جو ہے یہ ٹو ڈائمینشنل ہے اس میں ایک ڈائمینشن جو ہے یہ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ رو ہے یا کالم ہے فی الحال یہ کہ ایک ڈائمینشن جو ہے اس میں چیز ہوگی وہ کرنٹ نان ٹرمینل ہوگا کیونکہ دیکھیں ہے تو وہی کہ آپ نے گرامر رولس جو ہیں ان کو ایکسپینڈ کرتے جانا ہے انٹل کہ آپ وہ ٹری روٹ سے لیوس کی طرف لے جائیں اور لیوس جو ہیں وہ پھر ان پٹ کو میچ کر جائیں تو ٹیبل کے حوالے سے اس کی ایک ڈائمینشن جو کہ بعد میں آپ دیکھیں گے ایکچولی روز میں ہم کرنٹ نان ٹرمینل رکھیں گے ٹو ایکسپینڈ اور دوسری ڈائمینشن یا اندر ڈائمینشن یا ون ڈائمینشن will be فور the next ٹوکن تو بعد میں آپ دیکھیں گے کہ جو کالمس ہیں ان میں ہمارے ٹوکنس ہوں گے جو ایونچل ہماری لینگویج میں ہیں یا جو ٹرمینلس ہیں ایکچولی یہاں پہ بہتر لفظ جو ہے وہ ٹرمنلس ہے اور پھر یہ تو ہوگی اس کی روز اور کالمس ٹیبل کی لیکن جو ٹیبل انٹری ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہر ٹیبل انٹری میں ایک پروڈکشن ہم انکوڈ کریں گے تو ٹیبل کی ساخت جو ہے وہ یہ ہوگی میں نے ابھی تک آپ کو وہ ٹیبل نہیں دکھا ہے لیکن اسی ساخت جو ہے وہ ایسے ہوگی اچھا اب جو کاروائی ہے اس کی دوبارہ ہم اسی ایکسپریشن گرامر کو لے کے چلتے ہیں یہ میں نے دوبارہ ایکسپریشن گرامر آپ کے سامنے پیش کی ہے یہاں پہ اب میں نے ای ایکس پی آر اور ٹی ای ایم اور ای پرائم کی بجائے سمپل سنگل لیٹر نان ٹرمینل استعمال کیے ہیں لیکن میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہیں کہ یہ گرامر وہی ہے جو کہ ابھی تک ہم استعمال کر رہے ہیں بلکہ اس کو میں نے اپنی مثال کی خاطر اور بھی چھوٹا کر دیا ہے کیونکہ دیکھیے رول نمبر ٹو جو ہے اس میں صرف میں پلس آپریٹر اور رول نمبر فائیو میں ملٹیپلیکیشن آپریٹر کو میں رکھ رہا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پلس کی بجائے اگر مائنس آ تو اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں وہ ہم میں پوری کر بھی چکے ہیں وائی. تو ایگزامپل کے لیے میرے خیال میں یہ گرامر جو ہے یہ کافی ہے اور فائنلی یہ کہ فیکٹر جو ہے اس میں ہم یہ جو ایکسپریشن کلوز پرنتسیز یا آئی صرف میں اب نمبر نہیں رکھ رہا کیونکہ آپ سمجھ گئے نمبر بھی ایک اندر ٹوکن کلاس ہے ٹرمینل uh, ٹوکنس ہیں ہمارے وہ تو وہ اگر یہاں پہ آ جائے تو اس سے بھی معاملہ صرف لمبا ہو جائے گا لیکن کمپلیکس نہیں ہوگا تو اب جو بقیہ مثال ہے نان ریکرس پارسنگ ٹیبل ریبن پارسنگ کے حوالے سے وہ ساری جو ہے اس ایکسپریشن گرامر پہ ہوگی تو یہ باتیں ذرا ذہن نشین کے اب اس میں مائنس نہیں ہے اور ڈویژن نہیں ہے اور فائنلی فیکٹر جو ہے اس میں وہ نمبر جو ہے وہ نہیں ہے بقیہ گرامر اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے یہ right recursive grammar ہے اس میں ہم نے وہ left recursion remove کی ہوئی ہے کیونکہ دیکھئے ہم ابھی بھی predictive parsing کر رہے ہیں ہم نے فیلال کوئی اور technique استعمال نہیں کی اور ll1 کے حوالے سے ہمیں یہ رکھنا پڑے گا تو یہ primes جو ہیں ابھی بھی موجود ہیں اب یہاں سے میں cd جو کاروائی ہے نا اس ٹیبل کی جانب لیے چلتا ہوں اور یہ میں کہتا ہوں کہ فرض کریں آپ نے وہ ساری technique استعمال کر کے اس کے سارے methods یا steps کر کے جو final ٹیبل بنایا وہ جب بنے گا تو وہ یہ ہوگا یہ ایکچولی میں اب آپ کو وہ فائنل ٹیبل دکھا رہا ہوں جو کہ میرا نان ریکرسو پارسر جو ہے ایل ایل ون پارسر پروڈکٹ پارسر استعمال کرے گا اب یہ ٹیبل کی جو انٹریز ہیں یہ کیسے اور یہاں پہ کیوں آئیں وہ تو ابھی ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے لیکن جو میں نے ٹیبل کی ساخت کے بارے میں کہا تھا کہ وہ ٹیبل ہے اس کی دو ڈیمینشنز ہیں اور پھر ان کی سیل انٹریز ہیں تو اب یہ دیکھیے کہ اس کے سٹرکچر کے حوالے سے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ جو روز ہیں دے ہیو دا کرنٹ نان ٹرمینلڈ اب روز میں یہ دیکھیے کہ پہلی رو میں ای e ہے پھر ای e پرائم ہے پھر ٹی ہے پھر ٹی پرائم ہے پھر ایف ہے تو یہ جو روز ہیں ہر رو جو ہے ایک نان ٹرمینل کے لیے ہے اور یہ وہ نان ٹرمینل ہے جو کہ ہم ایکسپینڈ کریں گے یہاں پہ میں نے وہ گول والا ٹرمینل فی الحال نہیں ڈالا کیونکہ اس میں سمپلی یہ تھا گول جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوتا ہے ایکسپریشن میں تو اصل کاروائی ایکچولی یہ ای e سے شروع ہم کرتے ہیں جس کی بنا پہ ٹیبل کا سائز میں نے دکھانے کے لیے بھی ذرا چھوٹا رکھا ہے اس میں اب یہ پانچ روز ہیں کیونکہ یاد ہے ہم نے چھ روٹینز بنائی تھی جس میں ایک گول روٹین بھی تھی لیکن وہ یہاں پہ اب میں نہیں کہہ رہا میرے لیے سٹارٹ سمبل جو ہے وہ ای e ہے اب اسی طرح جو دوسری ڈیمینشن ہے وہ میں نے ارز کیا تھا کہ کالمس جو ہیں دے آر فار نیکسٹ یہ ٹرمینل کے حوالے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی input جو ہوتی ہے eventually دیکھیے اس کے اندر نان ٹرمنل نہیں ہوتے آپ اپنے ایکسپریشن جو ہیں وہ نان ٹرمنل کی سینس میں نہیں لکھتے اس میں تو آپ یہی چیزیں استعمال کریں گے نا آئیڈینٹیفائر ہوں گے پلس ملٹیپیکیشن اوپن پرنتسیز کلوز پرنتسیز اور یہ جو آخری کالم ہے اس کو اگر آپ دیکھیے تو اس میں میں نے ڈالر سائن انڈیکیٹ کیا ہے ڈالر جو ہے اینڈ آف انپٹ ہے کیونکہ دیکھیے وہ بھی ایک لحاظ سے آپ کے کا حصہ ہے وہ ایک مارکر ہے کہ یہاں پہ آ کے ان پٹ ختم ہوگی کیونکہ اسکینر کو یہ لازمی چاہیے یا اس کو یہ کسی طرح پتا چلنا چاہیے کہ انپوٹ اب ختم ہو گئی ہے تو ڈالر جو ہے وہ ان سینس اینڈ آف ایکسپریشن کہہ لیں اینڈ آف سینٹینس اینڈ آف فائل جو بھی آپ کہنا چاہیں یہ ہمارا وہ اینڈ مارکر ہے تو یہ ہوئے کالمز اور کالمز جو ہیں ان میں آپ کے ٹرمینلس ہوں گے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ٹیبل کا سائز جو ہے وہ کس سے ڈسائڈ ہوتا ہے آف کورس کے نمبر آف نان ٹرمینل ملٹی پلائی بائی نمبر آف ٹرمینل تو یہاں پہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر میرے نان ٹرمینل دس ہزار ہیں اور پھر یہ بھی بے تحاشا ہیں تو یہ ٹیبل جو ہے یہ کافی بڑا بن سکتا ہے ہاں بالکل ٹھیک بات ہے کہ یہ بڑا ہوگا کیونکہ یہ تو ٹیبل ہے لیکن اس کے طریقے ہیں کہ اس کی جو نان زیرو اینٹریز ہیں یا نان ایم ٹی ہیں صرف ان کو ریکارڈ کیا جائے یہاں پہ اب وہ افیشنٹ ڈیٹا اسٹرکچر کی بات ہے وہ فی الحال میں اس کو ظاہر تو کر رہا ہوں کہ یہ ٹیبل ہے اس میں اس کی اسٹوریج کا بھی تھوڑا سا لحاظ رکھیے گا لیکن ان جنرل جو نارمل گرامرز ہیں ہماری وہ اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ یہ ٹیبل جو ہے یہ انیسسریلی بڑا ہو جائے البتہ لحاظ رہے ہم نے وہ جو ساری ایلگردمس میں ڈیٹا اسٹرکچرز میں اور بقیہ کورسز میں افیشنسی کی جو باتیں کی ہیں وہ یہاں پہ ذہن میں آنی چاہیے یہ نہ ہو کہ آپ کہیں گے ٹھیک ہے جتنا بڑا مرضی ٹیبل ہو ہم بنائیں گے جو ٹیبل کا اسٹرکچر تھا اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ اس کی یہ جو اینٹریز ہیں ٹیبل اینٹریز آر پروڈکشن اور یہ میں آپ دیکھی ہائی لائٹ کر رہا ہوں یہ وہ پروڈکشن ہیں جو کہ ایکچولی میری گرامر میں ہیں اور اگر آپ ان ساروں کو دیکھیں تو اس میں سے کوئی ایسی پروڈکشن نہیں ہے جو کہ پتہ نہیں کہاں سے آگے یہ پرسائسلی وہ پروڈکشن ہیں ہاں میں نے وہ جو شارٹ ہینڈ نوٹیشن استعمال کی تھی کہ ٹی یا ای e جو ہے وہ ٹی یا ای پرائم کو لے لیں اس کے ایکشلی دو پروڈکشنز تھی وہ اب میں نے فلی یہاں پہ انکوڈ کی ہیں تو یہاں سے اب وہ ٹیبل کی ساخت جو ہے وہ آپ کے سامنے آگئی کہ ٹیبل کی روز میں کیا ہم رکھیں گے ٹیبل کے کولمز میں ہم کیا رکھیں گے اور ٹیبل کے جو سیلز ہیں ان میں ہم کیا رکھ رہے ہیں اور فائنلی یہ کہ یہ جو بلینک انٹریز ہیں ان کا کیا مطلب ہے ایکشلی اگر ہم پارسنگ کے دوران کسی بنا پہ کسی بلینک سیل میں پہنچ کے اور وہ کس طرح یاد ہے کہ ٹیبل لک اپ جو ہوتی ہے اس میں آپ کو رو اور کالم کا جو انڈیکس ہے وہ چاہیے تو فرش کریں آپ اگر ای e آپ کا ایک رو انڈیکس ہے اور پلس جو ہے وہ کالم انڈیکس ہے تو اگر ای e اور پلس کو لے کے آپ اس کے سیل میں آئے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلینک ہے اب اس کا کیا مطلب ہے وہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب پارسنگ میں یہ صورت حال سامنے آئی کسی بنا پہ اب وہ کیوں آتی ہے وہ تو وہ ان پٹ کی وجہ سے یہ ہوگا کہ اگر آپ ایسی صورت حال میں آ جائیں کہ آپ کے پاس ای e ہے اور آپ کے پاس پلس ہے ان پٹ سمبل تو یہاں پہ یہ ٹیبل آپ کو بتا رہا ہے کہ معاملہ غلط ہو گیا یہاں پہ کوئی غلطی ہے ان پٹ کے اندر ایرونیس کنڈیشن آ اور یہ ایرر کنڈیشن ایکچولی تو دیکھا جائے تو ٹیبل کی بلینک انٹریز جو ہیں یہ جگہ ضائع کرنے والی بات نہیں ہے یہ ایررز ایکچولی ہمیں چاہیے ہمیں پتا چلنا چاہیے کہ اگر ہم ٹیبل کے کسی سیل میں پہنچے تو وہاں پہ ہمیں کیا ملتا ہے اور گرامر رول کا نام ملنا جو ہے یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ اس سے ہی ہم ایئر کنڈیشن جو ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کریں گے اچھا اب یہ ٹیبل کی ساخت تو آپ کے سامنے آ گئی لیکن یہ ٹیبل بنتا کیسے ہے یعنی کہ آپ کے پاس گرامر ہے آخر کچھ نہ کچھ تو آپ نے کیا یا کچھ الکردم ایسا ہے جو کہ یہ ٹیبل بنانے میں مدد دے گا یہ کاروائی ہم کریں گے ایکچولی ہم نے یہ مکمل کاروائی کرنی ہے کہ given اے گرامر یہ ٹیبل بنتا کیسے ہے لیکن ہم نے اصل میں کاروائی ذرا سی دوسری سمت سے شروع کی کہ فرض کریں اگر یہ ٹیبل ہے اور اس کی بنا پہ ہم پارسنگ کیسے کر سکتے ہیں اس کے لیے میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ ہمیں دو چیزیں درکار ہوں گی ایک اسٹیک جو ہم ایکسپلسٹلی رکھیں گے اور دوسرا یہ ٹیبل اب جو ٹیبل ہے اس کا اسٹرکچر اب میں نے آپ کو دکھا دیا جہاں تک اسٹیک کا تعلق ہے یہ وہی جنرک اسٹیک ہے جو کہ آپ ڈیٹا اسٹرکچر میں یا اس کے بعد بقیہ کورسز میں دیکھتے آئے ہیں یعنی کہ جو نارمل ڈیٹا اسٹرکچر یا ڈیٹا ٹائپ آپ کے پاس موجود ہے اب اسٹیک میں ہم رکھیں گے کیا وہ تو اب اس ایپلیکیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یعنی کہ ہمارے کیس میں یہ جو پروڈکٹ پارسل ہے وہ کیا ہے تو آئیے اب اسی سمت میں یعنی کہ ہم یوس کے پوائنٹ آف ویو سے اس طرف آ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں درکار ہیں اور بعد میں پھر ہم چلے جائیں گے کہ اچھا یہ ٹیبل جو ہے یہ اس سے بنتا کیسے ہے تو پہلے بکیا جو چند باتیں اس نان پروڈکٹ نان ریکرسو پروڈکٹ پارسر کے حوالے سے اب دیکھیے بات ہوئی تھی کہ stack تو ہم استعمال کریں گے ایکسپل یعنی کہ ہمیں اپنے پروگرام میں ایک stack بنوانا پڑے گا اور نظر آ رہا ہے اور, اس کے rows اور میں بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ کیا رکھیں گے stack میں کیا ہوگا? یہ جو لکھا ہے میں نے ہم میں یا top -down parsing, یا LL ٹری جو ہے ٹاپ ڈاؤن بنا رہے ہیں تو ہر اسٹیج پہ ہمارے پاس کچھ نان ٹرمینلس ہوں گے جن کو ہم نے فردر گرامر رول سے ایکسپینڈ کرنا ہے تاکہ ایونچلی ہم ٹری کے جو leave نوٹس ہیں ان تک پہنچ جائیں تو ڈیورنگ ایکسپینشن جو ہم ٹاپ ڈاؤن کر رہے ہیں جو نیکسٹ یا جو جو نان ٹرمینلس ابھی ایکسپینڈ ہونے ہیں وہ اس ٹیک میں آئیں گے اور چونکہ یہ ہو رہا ہے اور ایک لحاظ سے اب اگر آپ سوچیں تو ریکرسو ڈیسینٹ میں وہ جو پرنسیز جب میں بار بار کہہ رہا تھا کہ کچھ آؤٹ اسٹینڈنگ نان ٹرمینل ابھی رہتے ہیں اصل میں وہ اسٹیک امپلسڈ تھا اور یاد ہے اسٹیک میں ایکچولی ہم کیا ریکارڈ کر رہے تھے آؤٹسٹینڈنگ کالس تو یہاں پہ ایکسپلیسٹ میں اب بات وہی ہو رہی ہے لیکن یہ کہ یہ ایکسپلسٹ ہے یہ کمپائلر یا آپریٹنگ سسٹم ہمیں نہیں دے رہا ہم خود رکھیں گے اور اس میں پھر وہی بات کہ معاملہ تو وہی ہے کاروائی تو ہے یعنی کہ ٹاپ ڈاؤن اس بنا پہ ہم اس میں non-terminals رکھیں گے اور چونکہ ایسا ہے it can thus یعنی کہ یہ جو parser ہے it can thus be implemented without recursion کیونکہ stack تو اب ہم نے explicit بنا لیا اور جو non-terminals ہیں ان کو بھی ہم ٹریک کر رہے ہیں تو اب ہمیں implicit stack یا recursion کی ضرورت نہیں ہے اچھا اب یہ جو مکمل parser ہے اس کا یہ ذرا structure دیکھئے کہ اس میں اس کے جو حصے ہیں وہ یہ میں نے آپ کے سامنے اب سارے کے سارے دکھا دیئے پروڈکٹ پارسر جو ہے اس کو ایک اسٹیک کی ضرورت ہوگی جس میں میں نے یہ ایکس وائی زی اور ڈالر سائن دکھایا ہے ٹاپ آف دا اسٹیک میں ایکچولی ایکس ہے اور باٹم آف دا اسٹیک میں یہ ڈالر سمبل ہے اب یہ ایکس وائی زی جو ہے یہ ہماری نوٹیشن کے مطابق اصل میں نان ٹرمنلس ریپرزینٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک انپٹ ہوگی کیونکہ پارسر نے پھر ان پٹ ہی لینی ہے جس کو اس نے پارس کرنا ہے اور ان میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیشہ terminals ہوتے ہیں جس کی بنا پہ یہاں پہ میں نے اب یہ a plus b dollar sign دکھائی ہے کہ یہ ہماری input ہے اور dollar sign end of input marker ہے پھر یہ پروڈکٹ پارسل جو ہے یہ پارسنگ ٹیبل کو بھی استعمال کرے گا جو کہ باٹم میں نے دکھایا ہے m اس کا میں نام رکھ رہا ہوں اور ایونچلی اس پارسل کی کچھ آؤٹ پٹ ہوگی اور جو اگر آپ شروع سے ہم جو کاروائی کر رہے ہیں کہ پارسل جنرلی انٹرمیڈیٹ ریپرزنٹیشن بناتے ہیں ہمارے کیس میں ہم یہ کریں گے کہ فی جو گرامر رول اپلائی ہوتا ہے وہ صرف پرنٹ کر دیں گے لیکن یہ لحاظ رہے کہ پارسر جو ہے وہ ایک کمپائلر کا حصہ ہے اور اس کی آؤٹ پٹ جو ہے یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ وہ جنرلی انٹرمیڈیٹ ریپرزینٹیشن ہوتی ہے یہ اب میں نے ان کی یہ جو ذرا اگر میں واپس آپ کو ادھر لے کے آؤں کہ یہ جو حصے ہیں اسٹیک ہے پارسنگ ٹیبل ہے ان پٹ ہے آؤٹ پٹ ہے اب ان کی تھوڑی سی تفصیل میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ دا ان پٹ بفر جو ایکچنر کے پاس ہوتی ہے کنٹینس دا اسٹرنگ ٹو بی پارسڈ جو کہ ہمارے case mein, چونکہ ہم ایکسپریشن گرامر کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ ایکسپریشن ہوگا اور ڈالر از داڈ آف انپٹ مارکر یہ آپ دیکھ چکے ہیں اور دا اسٹیک کنٹینس گرامر سمبل اب کون سا اوپر ہوگا کون سا نیچے ہوگا یہ ہم بعد میں دیکھیں گے پارسنگ کے حوالے سے اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے جو ریکرس ڈیسینٹ میں جو اسٹرکچر بنتا تھا وہ جو نیسٹڈ پرنتسیز کا وہ اصل میں اسٹیک ہی تھا تو آپ سمجھ کے ہوں گے کہ top of the stack کون سا سمبل ہوگا یا grammar symbol اور bottom of the stack جو ہے وہ کون سا ہوگا اور initially جب یہ algorithm چلتا ہے یا جب یہ parser چلتا ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ stack کے اندر start symbol ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ڈالر ہے وہ بالکل نیچے تو actually اب ہم اس algorithm کی جانب چلے گئے ہیں دیکھیے میں نے ارض کیا تھا کہ ہم ایکش... یہ ساری کاروے ریورس میں کر رہے ہیں کہ فرض کریں ہمارے پاس وہ ٹیبل ہے ہم ایل ون پارسنگ کرنا چاہتے ہیں تو جو پارسل ہے اس کے حصے ہوں گے کہ ٹیبل ہے انپٹ بفر ہے, ہے اب یہ پارسل کرے گا کیا کہ وہ دو چیزیں اپنے اسٹیک میں ڈالے گا سب سے پہلے ایکچولی وہ ڈالر سمبل کو پشٹ کرے گا اور اس کے بعد اسٹارٹ سمبل کو یعنی کہ ہمارے کیس میں اس گرامر میں وہ ای e ہے لیکن ان جنرل جو بھی آپ کا گول سمبل ہے وہ اسٹیک میں جائے گا اور جو پارسر ہے وہ کنٹرول ہوتا ہے بائی اے پروگرام دہیوز ایز فالوز کیونکہ دیکھیں یہاں پہ ٹیبل ہے اسٹیک ہے ان پٹ ہے اب یہ خود بخود تو نہیں نا پارسر بنیں گے ان کو چلانے کے لیے اس پارسینگ کو چلانے کے لیے آپ کو ایک پروگرام درکار ہوگا اور اس پروگرام کا جو بہیویئر ہے وہ اس طرح ہوگا ڈسینڈ میں تو ہماری وہ جو ریکرسو کالس تھی ایکسپلسڈ تھی ہم نے خود وہ لکھی تھی لیکن ٹیبل ڈریون جو ہے اس میں اب ہمیں خود یہ بتانا پڑے گا کہ یہ ٹیبل اور ان پٹ لے کے ہم نے کرنا کیا ہے اور وہ اب ایلگریتمکلی وہ یہ ہے تو اب ذرا اس ٹائٹل کو نوٹ کیجیے کہ یہ الل1 ایل ون پارسنگ ایلگردم ہے یہ نہیں کہ وہ ٹیبل بناتے کیسے ہیں بلکہ اگر ٹیبل بن گیا ہے تو یہ پارسنگ ایکچولی ہوتی کیسے ہے اور وہ یو کہ جو پروگرام ہے اٹ کنسیڈرز دا سمبل آن ٹاپ آف دا اسٹیک اینڈ اے دا کرنٹ انپٹ سمبل اب چونکہ وہ ٹیبل ہے تو ایک لحاظ سے ٹیبل کے جو میں نے پروڈکشن رول نکالنا ہے اس کے لیے مجھے رو انڈیکس چاہیے مجھے کالم انڈیکس چاہیے تو پروگرام جو ہے وہ یہ دو چیزیں ایک تو وہ اسٹیک سے لے گا کیونکہ اسٹیک میں یاد ہے میں نے ارج کیا تھا کہ ہم نان ٹرمینل رکھیں گے تو جو ٹاپ کے اوپر جو نان ٹرمینل ہوگا اس کو لے کے اور جو current ان پٹ ہے یعنی کہ جو کرنٹ آپ کی سکینر سے آپ کے پاس آ رہا ہے اس کو لے کے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ایکچولی رو اور کالم انڈیکس بن گئے تو ان دونوں کو لے کے میں اب ٹیبل میں جاؤں گا تو ایکچولی آردم بڑا سمپل سا ہے کہ ایک نان ٹرمینل لو اور ایک ٹرمینل لو جو کہ ان پٹ سے ملے گا اور نان ٹرمینل سے ملے گا ان دونوں کو لے کے ٹیبل میں جاؤ اور دیکھو کہ ٹیبل سے آپ کو کیا ملے گا جیسے کہ یہاں میں نے لکھا ہے کہ دیز ٹو سمبل ایکس این اے یہ A جو ہے یہ ایکچولی ان پٹ سمبل ہے ڈیٹرمنشن آف داسر اب وہ کیا ہوگا دیر آر ایکچولی تھری پاسبلٹیز وہ پاسبلٹیز کیا ہیں ایکچولی یہ ٹیبل میں آپ اینٹریز کے حوالے سے ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ وہ ٹیبل جو ہے اس سے آپ کو تین چیزیں مل سکتی ہیں یا جو ٹیبل کے ساتھ کاروائی ہو رہی ہے اس کی بنا پہ تین سچویشن پیدا ہوگی پہلی سچویشن یہ ہے کہ جو ان پٹ ہے یا جو سٹیک کے اندر جو سمبل آپ کو ملا اور جو انپٹ ملی وہ اصل میں اینڈ ہے کیونکہ دیکھیں میں نے سٹیک میں آپ کو بتایا تھا کہ جو جب یہ کاروائی شروع ہوتی ہے تو سٹیک میں جو پہلی چیز ہم ڈالیں گے پش کریں گے وہ یہ ڈالر مارکر ہے یعنی کہ اینڈ اینڈ آف اسٹیک اس کو باٹم اف دا اسٹیک کہہ لیں اور اسی طرح انپوٹ میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ انپوٹ میں بھی ہم ڈالر ڈال رہے ہیں اینڈ آف انپٹ انڈیکیٹ کرنے کے لیے تو یہاں پہ یہ ہوگا کہ یہ جو ڈرائیور ہے جو اس پارسنگ کو چلا رہا ہے اگر اس کو سٹیک سے جو کہ ایکس اس نے لیا اور ان پٹ سے جو اے ہے یہ دونوں اس کو ڈالر ملے تو اس کا مطلب ہے کہ پارسنگ کمپلیٹ ہوگی اور جیسا کہ میں نے لکھا ہے دا پارسر ہولڈس اینڈ اناؤنس سکسفل کمپلیشن اب یہاں پہ میں لگتا ہے کہ بڑی تیزی سے یہ الگریدم کور کر رہا ہوں لیکن انشاءاللہ شاء ابھی تھوڑی دیر میں ہم یہ مثال کے ذریعے کریں گے تو پھر یہ ساری جو کاروائی ہے یہ کافی واضح ہو جائے گی فی الحال اس کو الگریدمک فارم میں آپ ذہن نشین کیجئے کہ پارسر جو ہے اس کے اندر جو بھی چیز جو سارا ایکشن کر رہی ہے جو کاروائی کر رہی ہے وہ سٹیک سے ایک سمبل لے گا ان پٹ سے ایک سمبل لے گا اور اگر دونوں اس کو ڈالر ملے یعنی کہ دونوں جگہ سے اینڈ انڈیکیشن آئی تو اس کا مطلب ہے کہ پارسر نے اپنی کاروائی مکمل کر لی اور ایک تو وہ ہالٹ ہو جائے گا یعنی کہ رک جائے گا اور دوسرا وہ سکسفل کمپلیشن اب دیکھیں نا پارسر نے یہ بھی تو بتانا ہے کہ کیا اس کو پارسنگ میں سکس ہوئی کہ نہ ہوئی کامیاب ہوا کہ نہ ہوا ایرر بھی ہو سکتا ہے اگر انپٹ ٹھیک نہیں ہے دوسرا کیس کہ ایکس اور اے جو ہیں یہ اصل میں ڈالر تو نہیں ہے لیکن جو ایکس ہے وہ ان پٹ کے برابر ہے یعنی کہ stack کے اندر جو ہم نے چیز ڈالی ہوئی ہے وہ ایکچولی ایک ٹرمینل ہے گرامر سمبل ہے نان ٹرمینل بھی جائیں گے بعد میں آپ دیکھیں گے اگر وہاں سے ایک ٹرمینل ملا اور ان میں بھی وہی ٹرمینل ملا اور وہ دونوں برابر ہیں اور وہ دونوں جو ہے وہ ڈالر نہیں ہے وہ پہلا کیس تھا تو اس کیس میں دیکھیے کیا ہوگا کہ دا پارسل پاپس اسٹیک اینڈ ایڈوانس ان پوائنٹر ٹو دا next انپوٹ سمبل تو یہاں پہ سمپلی یہ کیجئے کہ اگر اسٹیک سے جو چیز پاپ ہوئی وہ ایک ٹرمینل ہے یعنی کہ ایک انٹ سمبل کے ساتھ میچ کر گیا جو کہ انپوٹ سے آپ کو مل رہا ہے تو پھر ہم اس کو اسٹیک سے نکال دیں گے اور ان پٹ جو ہے اس کو آگے موو کر دیں گے تیسرا کیس if x is a non-terminal تو اس کیس میں اب ہم ٹیبل میں جائیں گے دا پروگرام کنسل اینٹری m ایکس کاما آف دا پارسنگ ٹیبل یہاں پہ x جو ہے وہ نان ٹرمینل ہے اور a جو ہے وہ ایک ٹرمینل سمبل ہوگا جو کہ ان پٹ سے آپ کو مل رہا ہے یہ دونوں لے کے آپ ٹیبل میں جائیں گے رو اور کالم انڈیکس آپ کے پاس ہیں وہاں سے آپ کو ایک اینٹری ملے گی اور اب اس اینٹری کی بنا پہ جو کاروائی ہوگی وہ اب یہ ہے کہ اف دا اینٹری از دا پروڈکشن کیونکہ یاد ہے میں نے کہا تھا کہ ٹیبل جو ہے اس میں پروڈکشن ہوں گی اور اگر آپ کو ایک پروڈکشن ملی یعنی کہ بلینک اینٹری نہیں ملی ایک پروڈکشن ملی اور وہ پروڈکشن فارم ہے اس کی ایکس کین بی ری ریٹرن ود یو ویڈبل اب یہ یو وی ڈبلو جو ہیں یہ ٹرمینلس بھی ہو سکتے ہیں اور نان ٹرمینلس بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ گرامر رولس تو ایسے ہوتے ہیں تو جو بھی پروڈکشن ہے تو جو پارسل ہے وہ یہ کرے گا کہ ایکس کو تو پاپ کر دے گا X اس نے stack سے ہی لیا تھا اور یہ جو رائٹ ہینڈ سائڈ کے جو ایلیمنٹس ہیں U, V اور W جو کہ ٹرمنل ہیں ان کو اسٹیک میں پش کرے گا لیکن دیکھیے ریورس آرڈر میں یعنی کہ W کو پہلے پش کرے گا پھر V کو پش کرے گا اور پھر U کو پش کرے گا یعنی کہ اسٹیک میں جو اس بنا پہ U جو ہے وہ اب top پہ آ جائے گا اور W جو ہے وہ نیچے رہے گا اور ایکس جو ہے وہ غائب ہو جائے گا اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ آؤٹ پٹ جو ہے پارسر کی وہ ٹپیکلی انٹرمیڈیٹ کوڈ ہوتی ہے لیکن یہاں پہ مثال کی خاطر ہم یہ کہہ رہے ہیں جیسے کہ میں نے لکھا ہے کہ ایز آؤٹ پٹ دا پارسر جسٹ پرنٹس دا پروڈکشن یوز یعنی کہ اگر وہ یہ رول استعمال کرتا ہے تو ہم پارسر کو کہیں گے کہ سمپلی ہمیں بتا دو کہ تم نے کون سا گرامر رول ابھی استعمال کیا ہے اندرونی طور پہ ٹھیک ہے اس نے اس کو اسٹیک میں ڈالا لیکن یہ کہ ہمیں بتا دو یہ جو دوسری بات میں نے لوکی ان جنرل ہے ہم دیکھیں گے اس میں ہمیں کافی کاروائی کرنی پڑے گی یہ انٹرمیڈیٹ کوڈ بھی جنریٹ کرے گا ہم کچھ سیمیٹک ایکشن بھی کریں گے وغیرہ وغیرہ پارٹس کے حوالے سے ابھی کافی چیزیں باقی ہیں جو کہ اب ہم نے بعد میں کور کرنی ہوگی لیکن فی الحال اگر یہاں پہ ہم پہنچے تو یہ جو گرامر رول جو استعمال ہوگا وہ ہم پرنٹ دیں گے بلینک ملی جو کہ error اگر پارسر کنڈیشن مل جائے تو سمپلی ایرر رپورٹ کر کے اب وہ کیا کرے کیا وہاں پہ رک جائے یا انفینٹ لوپ میں چلے جائے ایسی بات تو نہیں میرے خیال میں مناسب یہ ہے کہ پارسر جو ہے وہ ریکور کرنے کی کوشش کرے کہ اگر اس ایرر کی بنا پہ کچھ اور پارسنگ ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے کرو اگر نہیں ہو سکتی تو ٹھیک ہے ایرر رپورٹ کرو اور ختم یعنی کہ پارسر جو ہے وہ اپنی کاروائی ختم کرے گا جس بھی بنا پہ اگر آپ یہ کمپائلر میں ہیں یا کسی ایپلیکیشن میں ہیں تو وہ ایپلیکیشن یہاں پہ رک جائے گی اب ابھی تک ہم نے پارسنگ کی تفصیل جو نان ریکرسو ٹیبل ڈریون ہے وہ تو کور کر لی لیکن میرا خیال ہے کہ جہاں تک ٹیبل ہے اس کی ساخت تک تو آپ کو یقین آ گیا ہوگا کہ اس میں کیا ہے اور اس میں کوئی انجانی بات نہیں تھی وہ سمپلی ہم نے کچھ انفارمیشن ٹیبلر فارم میں رکھ دی البتہ یہ جو پارسنگ الگردم ہے یہ کیسے چل رہا ہے سٹیک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان پٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مناسب ہے کہ ہم ایک ایگزامپل کریں کیونکہ اگزامپل کے بغیر شاید یہ چیزوں کی اتنی اچھی طرح سمجھ بھی نہ آئے اور نہ یہ زیادہ واضح ہوں گی آئیے اب وہ ایزمپل جو ہے وہ ہم کور کرتے ہیں جس سے یہ جو کاروائی ہے وہ سامنے آ جائے گی لیکن پھر بھی میں ابھی یہ نہیں دکھا رہا آپ کو کہ یہ ٹیبل بنتا کیسے ہے وہ یہ ہم ایگزامپل کرنے کے بعد وہ کاروائی مکمل کریں گے کہ یہ given اے گرامر یہ ٹیبل بنتا کیسے ہے جو مثال ہم لے رہے ہیں اس کی یہ سامنے جو میں نے جو کیفیت دکھائی ہے وہ ہے آئی ڈی پلس آئی ڈی ڈی یہاں پہ اب میں نے اس طرح 2 پلس تھری پلس فور یا جو پہلے ہماری ایکسپریشن ریتھمیٹک ایکسپریشن تھا وہ تو نہیں لیا اور نہ ہی میں نے اس کو ایکچول کیس کے طور پہ پریزنٹ کیا ہے کہ A پلس بی ٹائم سی سمپلی یہ کہ ہمارے پاس ان پٹ ہے جس میں تین آئیڈینٹیفائرس ہیں اور ان سے ہم نے یہ ایکسپریشن بنایا ہے ID ڈی پلس آئی ڈی ٹائمس یہاں پہ بے شک آپ اے بی سی لگا لیں بلکہ بعد میں مثال میں ایکچول جو میں آپ کو دکھاؤں گا وہاں پہ اے بی سی ہی ہوگی لیکن یہ کہ یہ جو ٹوکن کلاسز ہیں وہ میں نے یہاں پہ اب دکھائی ہیں لیکن ہے یہ ایک ارتھمیٹک ایکسپریشن تو آئیے اب اس کو ہم یہ جو نان ریکرسم ہے ٹیبل ڈریون اس کے ذریعے جو کاروائی ہو رہی ہوتی ہے وہ میں آپ کو اب دکھاتا ہوں اب یہ ہے پروگرام کی صورتحال یعنی کہ اندرونی طور پہ اس کے پاس ایک اسٹیک ہے اس کے پاس ایک پارسنگ ٹیبل ایم ہے اور اس کے پاس انپوٹ ہے آئی ڈی پلس آئی ڈی ٹائم آئی ڈی اور یہ بھی کہ ان پٹ جو ہے اس کے آخر میں ایک اینڈ مارکر ہے جو کہ یہاں پہ میں نے ڈالر سے دکھایا ہے کیونکہ ایونچلی ان پٹ کہیں کمپلیٹ ہوگی تو ایلگر جو کاروائی اس پروگرام نے کرنی ہے اس پارسل نے کرنی ہے وہ یہ کہ اسٹیک میں اس نے دو چیزیں پش کی باٹم آف دا اسٹیک میں دیکھیے ڈالرس آئیں یعنی کہ وہ اینڈ مارکر ہے یہ اسٹیک میں بھی ایک قسم کا مارکر رہے گا کیونکہ یاد ہے وہ جو کیس ون ہے ایکشن کا اس میں ڈالر سائن جو ہمیں اسٹیک سے بھی مل سکتا ہے اس کے بعد جو اگلا سمبل پشپ ہوا اسٹیک پہ وہ ہے آپ کے اسٹارٹ سمبل گرامر کا جو ہمارے کیس میں ای e ہے اسی کو ہم, ہم نے فی الحال گول بنایا ہے لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ گرامر جو بھی آپ کی ہوتی ہے اس کا جو بھی اسٹارٹ سمبل ہے وہ ایونچلی یہاں پہ آ جائے گا اب یہ تو ہے انیشل کنفیگریشن ان پٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے ساری مکمل نہیں دکھا ہے لیکن یہ وہی پارسنگ سے جو ٹاپ آف دا اسٹیک ایلیمنٹ ہے اس کو لے گا اور ان پٹ جو ہے اس کو لے گا یہ میں نے اب ہائی لائٹ کیے ہیں کہ top of the stack جو ہے وہ non-terminal e ہے اور input جو اس وقت ان پٹ مارکر ہے یا جہاں پہ انپوٹ مارکر ہے یا ٹوکنا بنایا ہو ہے یا اسکینر بنایا ہو ہے وہ فی الحال اس آئی ڈی پہ بیٹھا ہے اب جو پارسنگ ایلبردم یا جو پارسل اٹ ہے جو کہ اس چیز کو چلا رہا ہے وہ یہ اسٹیک سے سیمبل ای لے کے ابھی دیکھیے اس کو وہ ایکچولی نکالے گا نہیں سمپلی اس کو لے گا ای کو اور جو کرنٹ انپوٹ سیمبل ہے وہ آئی ڈی ہے ان کو لے وہ ٹیبل کے پاس جائے گا اچھا یہاں پہ میں نے ارض کیا تھا کہ جو انپٹ سمبل ہے یا یہ جو اسٹیک ہے اس سے اگر آپ کو نان ٹرمینل ملے اور انپوٹ سے اگر آپ کو ٹرمینل ملے بلکہ انپٹ سے آپ کو ہمیشہ ٹرمینل ہی ملے گا تو اس صورت میں پارسنگ ٹیبل کے پاس جانا ہے کہ جیسے میں نے یہاں پہ آپ دکھایا ہے کہ ای e اور آئی ڈی کو لے کر پارسنگ ٹیبل کے پاس گئے اور ٹیبل کو اگر ہم دوبارہ ایک نظر دیکھیں تو یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے E اور آئی ڈی رو یعنی کہ ای ایکسپریشن اور آئی ڈی جو ہمارا کرنٹ انپٹ سمبل ہے ان دونوں کو لے کے جو اینٹری ہمیں ملتی ہے اگر آپ اس سیل میں آئے وہ یہ والی ہے یعنی کہ گرامر رول ای کین بی ری t e ٹھیک اب یہ گرامر رول اس کو ٹیبل سے ملا ہے یعنی کہ یہ جو ہمارا پارسر ہے اور یہ ایرر کنڈیشن نہیں ہے کیونکہ یہ تو واقعی ہمارا گرامر رول ہے اب اس گرامر رول کو دیکھیں کیا ہوگا کہ اس گرامر رول کو لے کے جو پارسر ہے وہ اسٹیک میں سے ای e کو پوپ کرے گا اس کے بعد یہ جو گرامر رول کے رائٹ ہینڈ سمبلس ہیں ان کو سب سے پہلے ای e کو نا رائٹ سائڈ سے شروع کر کے e پرائم کو اس نے پش کیا اور اس کے بعد t کو اس نے پوش کیا تو اب ٹاپ آف دا اسٹیک جو ہے اس میں ٹی آ گیا اس کے بعد ای پرائم ہے اس کے بعد ڈالر ہے اچھا یہاں پہ اگر آپ ریکرس ڈسینٹ کو یاد کریں تو ہوا یہ ہے کہ ایکسپریشن جو تھا اس کی کال نے ای پرائم کی کال انشیٹ کی اور ٹی پرائم کی کال انیشیٹ کی اس نے اور ای پرائم جو ہے وہ آؤٹ ہے اور ٹی جو ہے وہ ابھی اس وقت فی الحال اس کے لیے کاروائی ہوگی یا ایکچولی ریورس میں ٹی کی کاروائی پہلے ہوگی اور ای e پرائم کی کاروائی ابھی بعد میں ہوگی تو جو کال تھا وہ, وہ اس آرڈر میں تھا کہ کال اور e ای یہاں پہ اب ہم نے اس کو ریورس کیا ہے کہ ٹی کو ہم پہلے ہینڈل کریں گے ای e پرائم کو بعد میں واپس آئیے اب جو یہ ہے دوبارہ وہی کاروائی کرے گا کہ سٹیک میں جو ٹاپ ایلیمنٹ ہے جو کہ ٹی ہے اور جو کرنٹ انپٹ ہے اس کو دیکھیے میں نے موو نہیں کیا ابھی بھی وہ آئی ڈی پہ ہی بیٹھا ہے میرا سکینر جو ہے وہ وہیں بیٹھا ہے تو یہ کون سا کیس ہے یہ نان ٹرمینل ملا اور انپوٹ سے تو آپ کو ٹرمینل ہی ملے گا اصل چیز یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہیں یہ ڈالر کے برابر نہیں ہیں دیکھیے ان پٹ میں بھی آخر میں ڈالر ہے اور سٹیک کے باٹم پہ بھی ڈالر ہے لیکن فی الحال ہمیں ایک نان ٹرمینل ٹی ملا اور ان پٹ سے ہمیں آئی ڈی ملا جس کو لے کے ہم دوبارہ ٹیبل میں گئے اب میں ٹیبل آپ کو نہیں دکھاؤں گا سمپلی یہ کہ جو ہمیں پروڈکشن رول ملے گا وہ ٹی پرائم، یہ اگر آپ ٹیبل آپ کے سامنے ہے تو وہاں سے ہمیں یہ رول ملے گا پھر وہی کاروائی کہ جو پروگرام ہے وہ اس ٹی کو پاپ کر دے گا اور یہ جو گرامر کا رائٹ ہینڈ سائڈ رول جو اس کے ایلیمنٹس ہیں اس میں سے دیکھئے ٹی پرائم کو پہلے پوش کیا اور اس کے بعد ایف پرائم کو اب پش کر دیا اور اس بنا پہ جو سٹیک ہے اس کی اب جو کنفیگریشن وہ بنی کہ سب سے باٹم پہ ڈالر ہے ای e پرائم ہے ٹی پرائم ہے ایف ہے اور اب پھر وہی کاروائی دوبارہ شروع ہوگی یہاں سے اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایکسپلس اسٹیک جو تھا اس کا رول کیا ہے اور یہ جو ایکسپلسنیس ہے اصل میں کاروائی کے حوالے سے کیا ہے اور وہ سمپلی یہ کہ جب بھی ہم سٹیک سے ایک ایلیمنٹ لیتے ہیں ان پٹ سے ایک ایلیمنٹ لیتے ہیں تو ان دونوں کی جو نوعیت ہے اس کی بنا پہ ہم جو پروڈکشن رول اگر ہمیں ٹیبل سے ملتا ہے اس کو لے کے اس کے رائٹ ہینڈ سائڈ کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو اسٹیک پہ پش کر دیتے ہیں تو ایکچولی اسٹیک میں ہم ایک گرامر سمبل کو لے کے اس کی جو ایکسپینشن کے حوالے سے جو ہمیں سمبل ملتے ہیں یا رائٹ ہینڈ سائڈ کے سمبلس ہیں ان کو ہم پش کرتے ہیں لیکن ریورس آرڈر میں اور یہ بھی آپ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کاروائی میں اس طرح کرتا جاتا ہوں تو ایونچولی میں گرامر رولس ایکسپینڈ کرتا جاؤں گا اور ابھی جو اس مثال میں فی الحال نظر نہیں آئی کہ ان پٹ کیسے کنزیوم ہوگی وہ کاروائی جو ہے ان پٹ کی اور پھر جو بقیہ اس پروسیجر میں ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں کور کریں گے میری تجویز کہ آپ یہ الل1 ایل ون نان پارسنگ کا جو چپٹر ہے یا جو سیکشن ہے کتاب میں اس کو ایک نظر ضرور دیکھ لیجیے بلکہ یہ بھی دیکھ لیجیے کہ وہ ٹیبل جو ہے وہ کیسے بنتا ہے یہ مثال جو ہے یہ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ کمپلیٹ بھی کریں گے اور پھر بعد میں ہم وہ ٹیبل جو ہے اس کو بنانے کی کاروائی بھی کریں گے اگلے لیکچر تک خدا حافظ